اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم معاہدے کے خلاف ورزی کر رہی ہے چھپ چھپا کر اس کے ساتھ کیا کیا جائے عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ چھپ چھپ کر خیانت کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے عقل یہ کہتی ہے کہ وہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں لیکن نقل یعنی اللہ جل جلالہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ نہ نا نا بابا ایسا مت کرو وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں وہ خائن ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں آپ مسلمان ہیں مؤمن ہیں اور مؤمن جو ہے خیانت نہیں کرتا مسلمان خیانت نہیں کرتا یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے مسلمان ایسا نہیں کرتا تو کیا کرے وہ اما تفا فنم ان قوم ان خیالت فم بلالا سوا اگر آپ کو کسی قوم سے معاہدے کرنے کے بعد خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے آپ کو خیانت کی بو آنے لگے تو کیا کریں سوا علی تو آپ ان کو ان کا معاہدہ ایسی حالت میں واپس کریں کہ وہ اور آپ معاہدہ ختم ہونے کی بات میں برابر ہو جائیں جیسے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے اسی طرح ان کو بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی معاہدہ ختم کر دیا ہے علا سوا ایسی حالت میں کہ آپ کو بھی معلوم اور ان کو بھی معلوم کہ معاہدہ اب برقرار نہیں رہا بات سمجھ میں آ آپ کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ قوم خیانت کرنے والی ہے تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں اور انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا ہے ان اللہ حب الخائنین یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے اگر وہ چھپ چھپا کر خیانت کر رہی ہے اور آپ اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہ خیانت ہے بات سمجھ میں گئی بہت بڑی بات ہے دشمن کے ساتھ بھی اسلام اور ہمارا دین انصاف کرتا ہے دشمن تو خیانت کر رہا ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے اور ہم بھی چھپ کر اس کو ایک لگائیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا مت کرو وہ خیانت کر رہا ہے آپ اعلان کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ختم ہو چکا ہے کسی بھی وقت آپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ یہ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے باوجود اس کے کہ کافر خیانتیں کرے خیانتوں پر خیانتیں کرے آپ اپنا معاہدہ برقرار رکھنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے اس کی مثال عمارت اسلامیہ اور امریکہ کا معاہدہ ہے امریکہ اور عمارت اسلامیہ کا معاہدہ دو ہزار بیس میں دوہا قطر میں ہوا اس معاہدے کو آج تقریباً دو سال مکمل ہونے کو ہے اس دوران عمارت اسلامیہ کے مسئولین کے مطابق امریکہ ستائیس سو مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے کتنے مرتبہ دو ہزار سات سو مرتبہ اس معاہدے کے خلاف ورزی امریکہ کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا معاہدہ برقرار رکھیں گے کیا یہ جائز ہے بالکل جائز ہے باوجود اس کے کہ کافر معاہدے کے خلاف ورزی کرتا رہے خلاف ورزی کرتا رہے آپ اپنا معاہدہ برقرار رکھیں جائز ہے تو یہاں پر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ اعلان کر دیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ نہیں رہا یہ تو امر ہے یہ تو حکم ہے جو اس کے یہ کہ قرآن کریم میں بہت سارے عوامر آئے ہیں اور وہ سب کے سب واجب نہیں ہیں بلکہ بعض عوامر ایسے ہیں جو جائز ہیں مثال کے طور پر اللہ جل فرماتے ہیں اور جب آپ احرام سے حلال ہو جائیں حج اور عمرے سے فارغ ہو جائیں تو آپ شکار کریں تو کیا اب ہر حاجی شکار کرتا پھرے تو کیا اب ہر حاجی جو ہے وہ شکار کرتا پھرے اور ہر حاجی اپنے ساتھ ایک ایک بندوق لے کر جائے کہ بس آپ اور عمرے سے فارغ ہو گیا آپ ٹھاسا جو ہے شکار کریں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے آپ کے لیے آپ شکار کرنا تو یہاں پر بھی قرآن کریم میں فمبلی مالا سوا کا یہی مطلب ہے کہ اگر معاہدہ کرنے والی قوم خیانت کر رہی ہے تو آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ برقرار نہیں رہا ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی معاہدہ توڑیں اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ اتنی ساری خیانت ہونے کے باوجود طالبان کیوں اس معاہدے کو نہیں توڑتے حالانکہ اللہ تعالی نے یہ امر فرمایا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جائے اور آپ کو خیانت کا خطرہ ہو تو آپ معاہدہ توڑ دیں یہاں تو صرف خطرہ نہیں بلکہ ستائیس سو مرتبہ خود عمارت کے مسئولین اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے امریکہ اور نیٹو نے تو یہ کیوں اپنا معاہدہ برقرار رکھتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھے نہیں ہے قرآن کریم میں یہاں امر کا سیگا استعمال ہوا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تخیر کے لیے ہے یعنی آپ کو اجازت ہے چاہیں تو آپ یہ معاہدہ ختم کر ڈالیں تو اگر عمارت والے اس معاہدے کو ختم نہیں کرتے تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی عوامر آئے ہیں تو یہ سب کے سب وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ بعض عوامر صرف مباح اور اجازت بتلانے کے لیے آئے ہیں جیسے کہ وہ دا حل تم کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ جب حاجی صاحب حج سے فارغ ہو جائیں احرام سے حلال ہو جائیں تو ان کی اجازت ہے کہ وہ شکار کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ضرور بضر شکار کریں